جی آو او بھی دلو دلو اللہ پاک نے مردود نو نرمایا نکل جا کٹ دین دیکھا دشمن کٹنا چاہیے دشمن ای دشمن نال سارا کچھ نہیں دشمن, دشمن فرمایا نکل جا دشمن نو اس کافو مطلب ہے تے او مل... دشمن ہمیشہ جہنم دیتی تے اسا اس دشمن کے دشمن دے دوستے دوستیں تاج کریے انہیں سب کچھ جی ایک میں کچھ آئیے پھر عجیب گل ہے رب تالا تو ساڈے دشمن پاوے ہمیشہ جانم ہے دالمو اصا انس دشمن پھر اپنے لائیے کلے تو پھر ایک گل تو نہیں بنتی اس واسطے جیڑی کافر دی, تے کافران کی ظالم کے حکومتوں کی جڑی پسند او وہ وہ اثا مخالف کوئی چیز پسند کر لیں اصا وہ مخالف بس ساڈے کو کوئی نہیں گنا ہر چیز دنیا کے سنوں رب دالا کی دھرتی کے بندہ ساڈے ورگا گناگار نہ فرمان سر باغی کمی نہ کوئی نہ لفسی کون ایک گالی یا ساڈے سب ہے رب سالا اتوں معاف کر دے بھی رب کے دشمن کا دشمن ہو جائے رب کے دشمن کھنا یہ رب کی سننا تو فرمایا پک نکل جائے تو اتنے اسی اصل تو سب کو دشمن کا رکھی بٹھے دشمن بوتے پہ بیٹھے عبادت بھی کرتے ہیں نہیں یہ جھوٹ ہے مناف کر پہلی گل انسان کی ہے بس اپنے دشمنوں دشمن کٹ دیتا ہے اساں اپنے وہ دشمن کھنا رکھنا نہیں اس دشمن دی کوئی چیز نہیں رکھنی پھر دشمن دا ایک دشمن اسلام کے سب تو وڈی گل جی پاتی گی اسلام دی او دشمن دی دشمنا مخالفت ہوں دیکھو اللہ پاک نے سپ دی ہے سپ ہوں سپ ہے جا دب جس خطرناک جڑا وہ سر کیوں سر چہر زہر دند رکھی گئی ہے سوئی یہ سپ جرا دند وٹد ہے پھر سوئی کے ذریعے وہ اپنی زہر پہنچا سپ کا سر وٹ دوں گا ختم سپ کا سر وڈ yeah. دو سب کو خطرناک سر ہے اس واسطے کافر دی سب کو خطرناک جی وہ سر دماغ ہے وہ جیڑی بھی دہر پہنچا ہے ہوں اس دا جا سکول ہے جی تعلیم ہے او اس دی وہ سپ کا سر ہے جی اس دی تعلیم ہے وہ سپ دی دہر اس جستے ماسٹر بیٹھے وہ سپ دی, دی سوئی ہے ہوں سوئی ذریعے وہ زہر پہنچا پہ سر وڈو نانگ دانگ دا نار در کچل داقی جنہ تڑپدار تڑپدار رہے سیر کچل تو سٹ دین ہوں آدم تو کسے نہیں جا سکے دشمن کا سر کچلنا چاہیے دشمن کا سر کی دشمن کی فکر دشمن کی تعلیم دشمن کی تاری دشمن کا قانون دشمن کے دوست یہ سارے نو. اے سر دشمن اتنے زہر پہنچ گئی ہے سب تو ویڈی جی ہے وہ گل ہے بھائی کہ نا مراد سورنج ٹیکا شیشی ویچے تو کوئی جے ٹیکہ سرنج آیا زہر دیں دوائی جا دس وی سرنج نال سوئی نہ ہو کے ذریعے دوائی نہیں پہنچ سکتی اس واسطے دشمن دی دماغ سر بڑا خطرناک ہے اسی ظاہر ہے کوفر دشمنا سوئی کے ذریعے پہنچا ہے اپنی تعلیم کے ذریعے تعلیم اس دی بنیاد ہے یہودی دا دشمن بعد وہ تعلیم دا دشمن پہلے ہیں تو یہودی دا دشمن بعد سے یہودی کے دوستوں کا دشمن اِسی پہلے یہ گل ساری ذہن پکی کر لو کہ یہودی کے دشمن ابھی بعد چاہتے اس دی تعلیم دشمن ابھی پہلے کیوں اس سال تعلیم دے ہوں بندوق ہے نا بندوق اس دے کارتوس ہے اس دے استوس ہے ہوں کارتوس اگر بندوق نہ ہوتوس بےکار ہے ہن ایک بنایا انہیں پسٹل وہی نال ہی چھوٹی ہے بیرل چھوٹی ہے دوی بڑائی انہیں بارہ بور بندوق اس کی نالی لمبی ہے جن نالی ان کی لمبی ہے انہیں وہ تے فاصلہ زیادہ کر نقصان زیادہ پہنچا دی رائفل ہے یا بندوق ہے اچھا پسٹل ہے اس کی نالی چھوٹی ہے وہ مار کٹ تے بندوق تو رائفل دی مار ایویں پھر اس لگے جاؤ بمبتے ساری ہوں کارتوس نہ تے ہووک بےکار ہے جے بندوق نہ ہوئے تو کاردوس بے کارے دو اولادیں ملگون ہیں منجبی جون کافر دے دوست نہ ہوں انتا کافر دی تعلیم ہوئے تو پھر بھی کو نہیں پہنچا رہے گا ان کافر ساب بنا لنسان کافر دے دوست انجڑے سارے نقصان پہنچا رہے کہ کافران دے دوست انو پھر دوست بنانا تو اللہ تو تبارک والا دا یہی طریقہ ہے جو شیطان نگل جا اے سننا تو خدا نا رب تا پھر رین دینا چلو میرا منکر ہو گیا لگا رہا آسمانہ دے ہر جا دے پھر انہوں ڈگایا تھلے سٹیا جا نکل جا ایک لانتی کیا دا تھلے ڈگایا تھلے اتر جا زمین دے اوتے اوپر نہیں رہن دیتا اوپر سانو در سے دوجا در تھے کہ ذا کر دیں جانوروں اللہ اکبر لکھان جانور زبا ہوں اس ہے <تصال> کہ <متلا> اللہ حدی مطلب ہے وہ جڑے وہ وہ تکبیر دو تے خوشن ہیں انہاں نو اوندی موت ہے، پھر تے تسی چھری پیو تے او اس دے تے خوش ہیں تے ہووے انسان تے انسان دے تے رب تعالی موت بھیجے تکلیف بھیجے کوئی شے بھیجے تے انسان ہوے نا خوش اجرہ فل مخلوقات ہوے سب زیادہ جانور مر جا سن مٹی ہو جاتا انہوں, انہوں بس رہنا ہی نہیں انسان نے تو باقی رہنا انسان خدا کا خلیفہ بنا خدا کی کتاب اس اسیے اس دے رسول نبی ہے ایم جانور جانوروں تو اسی گائے گزرے ہیں ختم ہو گئے دیکھو جانور موت نویں قبول کر رہا ہے اللہ اکبار پوری پھرتے پیو ہر ویلے سانو درس پہ ملتا ہے جانور جب کرن کے اوپر سانوں بھی <سلام> در روپیہ ملتا جی رب داہ بھی زبا ہو یہ جانور کی جا ہوں جا رب رب کوئی موت یا زبا دے تو زبا کرے تو آخ لائے میرے نالم اس واسطے جانوروں تبھی کام نہ ہو تی جی بنیادی گل تم آئی ہے کہ رب داہ قربانی دین یہ اصل کام رب کے دشمنوں سمجھنا دوجا یہ کہ جیڑا دوست دن او دوست دشمن ہو سکتا یہ سب تو وا نا وہ لوگوں گا نہیں پتا قرآن پاک جو چیز بیان کیتا ہے پچھلے نبیا کے کسے وہ واسطے عبرت نصیحت سارے واسطے انہوں واستے نہیں وہ تو گزر گئے انہوں دے واقعات جہے بیان کیتے گئے وہ ساڈے ہیں وہ کیوں ہونوے کو؟ ہو حضرت یو صلی اللہ علیہ اسلام دا قصہ رب تعلق نے بیان کیتا ہے انہیں بھائی مخالف ہو کھلوتے بیٹے نبیاں نبی بھائی اپنے بھائی دے دشمن ہوئے کھنے اس واسطے کوئی بھی دوست نہ سمجھو تا دشمن ہو سکتا جی نبی بیٹے تو نبی بھائی ایک دوجے دے دشمن ہوئے کھنے دنیا او چیز ہے کہ کیا تی امجھتے ہیں کہ نہیں اتنے بھی وہی کام چلتا پہ اس واسطے علیہ اسلام دا واقعہ بیان کیتا گیا کہ لوگوں عبرت نصیحت فکر اقل سمجھ سوچ ملے قرآن جو پڑھے نا اپنی زندگی گزارن دا طور طریقہ سب چیز سمجھ آ جائے ہوں اتھے یہ واسطے بیان کیا گیا بھی علیہ اسلام دے بھائی دا کا کسا ہوں ابھی پڑھتے چڑھتے ہیں یہ تو نتیجہ اکثر کرتے بس پڑھ گیا تو ختم قرآن اس واسطے اتریا دوپہر دو ختم ہو جا قرآن ہر گل کر سوچ کر, کر. کر, کر سلام کے بھائی بھائی بھائی کا دشمن ہوا کھڑا اور نبی بیٹن سارے تھی اصل آخو نہیں جی سا بھائی دشمن نہیں ہو سکتے ہیں سارے ممکنات تھی ممکن بیچو ممکنات سے بیٹھے ہو ناممکن نہیں ہے دنیا کے ہر کچھ ہونا ممکن ہے اس واسطے ایک تو اے سارے لوگ مار کھا کہ جناب اپنے کمبے رشتہ دار یہ چیزاں یا کوئی بھائی عزیز اور یا بیٹا یا اولاد یا کوئی چیز دشمن نہیں ہو سکتی اے ہے بالکل غلط فہمی ہے یہاں پہل رکھو کیونکہ جد میں مثال دینا کہ جدو کمیلا نیک ہوا ہے وہ مثالی کمی نیک ہوں تے جدو کوئی نیک کمی نہ ہو دشمن دوست دشمن ہو جائے سمجھا ہے مثالی دشمن اس کا پھر دشمن کی دوستی دے بعد وہ دشمن آ کر دوستی دے باوجود ہون دے وہ دشمن کی آسا دب رہی ہے پھر سمجھو او دے جیسا خطرناک بند کوئی نہیں اس واسطے ہوں پھر در گزر معافی گزارا یہ بھی جھگڑے ہوئے ہیں. ہوئے ہیں نا؟ جھگڑے تو ہو گئے لیکن انہیں جھگڑا اپنی ذات واستے نہیں ہوئے انہیں جیڑے بھی جھگڑے ہوئے ہیں اپنی ذات واستے وہ خدا کی ردا واستے ہوئے کیتا ہے تو اے سمجھ بیچن یار یہ کہ خدا کی نہ فرمانی ہو گئی ہے تو ہو گئی اتو جھگڑا ہونے کا اپنی ذات واسطے جھگڑا ہوں ذات واستے جھگڑا نہیں کرنا در گزور معافی رشتے دارے دار بنسان مروا سارا نظام رکھنا کیوں ذاتی وائر کما دے نہ ہی سچی پیت دیں ہوں ذاتی وائر اما اما دی وائر تو یہ اڈنا نہیں جڑا دین کا دشمن ہے انہوں اوست بناونا نہیں جڑا سا دشمن ہے انہوں اتکام نہیں لینا لیکن گل و حکمت کی ہے متوجہ تھی اس